من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وياقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا رَأَوْهُمْ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلَوْ تَرَاتَيْنَا وَحُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ لزيك. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف ہجرت کے لیے کہا جس کو ہم نے جہان میں برکت والا بنایا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور مزید انعام کے طور پر یعقوب بھی عطا کیا یعنی پوتا وک اللہ جا یہ سارے کے سارے ہمارے نیک بندے تھے وہ جا اللہ ہم نے ان کو پیشوا بنایا یادون یہ ہدایت کی طرف ہمارے حکم दे سے لوگوں کو بلاتے تھے اقامت سلاۃ و عیدا زکام ہم نے ان کو حکم دیا تھا اچھے کام کرنے کا اور نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وہ لنا عابدین اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے وہ لوطنا طینا حکم اور ہم نے لوت علیہ السلام کو بھی نبوت اور علم عطا کیا تھا اور ہم نے بھی ان کو بستی سے نجات دی جس بستی میں لوگ گندے کام کرنے والے تھے انہوں کا نکو مسون فاسکین وہ لوگ بہت برے طرح کے فاسق تھے وہ دخل نہ ہم نے ان کو اپنی خصوصی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ لوت علیہ السلام بھی نیک لوگوں میں سے تھے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اور بقو اس کے ہمنواؤں نے آگ میں ڈال دیا آگ نے کچھ نہیں کیا اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں دوستو چلتی ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ محفوظ باہر آ گئے تو کئی لوگوں دل دل میں مسلمان ہو گئے لیکن نمرود کے ظلم و ستم کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا لیکن رشتہ داروں میں سے امی کے بارے میں تاریخ خاموش ہے بعض رات کہا وہ مسلمان ہو گئی تھی وہ فوت ہو گئی تھی والد مسلمان نہیں ہوا تھا وہ نمرود کے ساتھ ہی تھا لیکن جن دونوں نے اسلام کو ظاہر کیا ہے ان میں سے ایک سارہ ہیں اور ایک حضرت لوت علیہ السلام یہ حضرت سارہ اور حضرت لوت یہ دونوں حقیقی بہن بھائی ہیں لوت اور سارا ان دونوں کے والد کا نام ہے ہاران اور ہاران کے والد کا نام ہے تارخ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے ازر اور اذر بن تارہ تو اظہر اور ہاران یہ دونوں بھائی دونو بھائی دونو تو ہاران دونو کے جو دو بچے ہیں یعنی سارا اور لوت علیہ السلام یہ دونوں مسلمان ہو گئے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا سات بین بھائی تو چچا کی بیٹی کے ساتھ یعنی حضرت سارا رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح ہو گیا شادی ہو گئی اس لیے وہ ساتھ آ گئیں اور لوت علیہ السلام بھی مسلمان ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے سارے چیزیں دیکھ کے تبلیغ سن کے تو وہ بھی ساتھ تھے یہ عراق کا علاقہ ہے آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں یا دنیا کا نقشہ آپ دیکھیں تو عراق سے جو شام کی طرف راستہ جاتا ہے تو راستے میں یہ عمان کا اردن کا ان کا بارڈر لگتا ہے اس وقت جس کو باہر میت کہتے ہیں یہ بہر میت کا ایک کونا عمان کی طرف ہے دوسرا اردن کے ساتھ ہے اور بالکل اس باہر میت کے پار اگر موسم صاف ہو تو بیت المقدس کا گولڈن گنبد نظر آتا ہے لیکن کئی دفعہ بادل ہوں تو وہ نظر نہیں آتا یہ یہ عراق کا علاقہ ہے یہ سفر ہو کے یہاں جا رہے ہیں یہ راستے میں سدون بستی ہے مرکزی بستی سدون تھی اور او جو اس کے ساتھ سات ایک بستیاں بستی اور بھی تھیں اس بحر میت کے ارد گرد یہ بہر میت بعد میں اس کا نام بہر میت ہوا جب حضرت لوت علیہ السلام کو اس جگہ پہ نبی بنایا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجرت کر کے جا رہے تھے شام کی طرف اور ان کے ساتھ ان کی عالیہ تھی ادھر ہی لوت علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا اور حکم ہوا کہ آپ ادھر ہی رک جائیں ان علاقے والوں کو سمجھائیں وہ ادھر رک گئے سمجھانے لگ گئے وغیرہ قوم نہ مانی قوم کے اندر وہ بندی بات بہت زیادہ روابط پا چکی تھی یہ اصل مرکزی بستی لوت علیہ السلام کی علیہ السلام وہ صدوم ہے اور یہ اور جب ان پر عذاب آیا وغیرہ اور زمین آج آج کو الٹ پلٹ دیا گیا اور لط علیہ السلام شام, شام کی طرف حکم ہو ہوا کہ آپ چلے جائیں تو اس کے بعد عذاب کے اثرات یہ ہوئی ہے کہ اس دریا سمندر میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے اب بھی سائڈوں میں اگر کوئی مچھلیاں اس دریا کے اندر آ جائیں جو کہ لط علیہ السلام کے عذاب والی زد میں جو آئے تھے تو اس میں جو وہ وہ بستی ہیں جو ہے وہ نیچے ہیں دنیا کے نشیب کے علاقے سے وہ نیچے ہیں تو بالکل آپ اندر چلے جائیں نا تو جو میرا ڈیکس ہے اس کے ساتھ ہی کیستے پڑی ہیں تین چار وہ شیشے والے اس پر لکھا ہوا ہوگا لکھا یہ قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا, بنا کے بھیجا. یہ روت علیہ السلام عرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. اسی, کو اسی کو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوت علیہ السلام کو بھی اس زمین کی طرف ہجرت کے لیے حکم دیا <سلام> بارک نافی للعالمین جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے دو سر زمینیں زیادہ بابرکت بنائی ہیں ایک مکہ مکرمہ کا علاقہ ہے اور ایک جو ہے یہ فلسطین اور شام کا علاقہ ہے شام کا علاقہ ہے. ہے شام مرکزی چیز ہے اور یہ باقی سارے جو اس وقت پانچ سات ملک ہیں یہ سارے اس کے ماتحت ہیں شام اصل ہے اب کئی ملک بن گئے تو ان کے نام الگ ہو گئے نا شام کا خطہ جو ہے وہ بہت زیادہ کہ وہ مشہور ہے برکت کے لحاظ سے جو بیت اللہ شریف ہے, ہے بیت اللہ شریف, شریف کی برکت بظاہر روحانی بزاہر ہے ظاہری نظر نہیں آ رہی کہ اس میں برکت کیا ہے نہ کوئی باغات ہیں نہ کوئی نہریں ہیں نہ کوئی چشمے ہیں نہ کوئی پھل بوٹے ہیں نہ کوئی ایسی چیز ہے نا بس صرف ایک آب زمزم کا چشمہ ہے جو شان کا علاقہ ہے اور یہ فلسطین وغیرہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بھی بابرکت بنایا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی انبیاء عالم السلام کا مسکن ہے مولد ہے مدفن ہے جائے ہجرت ہے اس لحاظ سے بھی یہ بابرکت ہے اور زہری لحاظ سے بھی خوبصورت ہے سب سبز و شاداب بہت کے بہت بہت بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی جناب نبی پاک, پاک صلی علیہ کا فرمان اسی ایپ کے تحت گلدست تفسیر والے نے نقل کیا ہے کہ شام کے اور اس علاقے کے جتنے میٹھے پانی ہیں چشموں کے نہروں کے اور یہ ان تمام میٹھے چشموں کا تعلق صخرا کے ساتھ ہے اور میں تعارف کرا چکا ہوں سخرا اس پتھر کو کہتے ہیں جو اس بیت المقدس کے گنبد کے اندر ہے اور وہ جنتی پتھر ہے جس کی طرف سابقہ عمم کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا اس پتھر کے جنتی پتھر ہے اس پتھر کے نیچے سے ان تمام نہروں کا تعلق ہے جو شام اور اس علاقے کی طرف وہ شام کا علاقہ وہ بابرکت ہے بس اللہ کا نظام ہے دوستو یہ اس وقت کے لحاظ سے آج تاکہ وہاں کے مکین اپنی ایمانی کوالٹی کے لحاظ سے یا جس لحاظ سے وہ سزا بھگت رہے ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو وسیعت ہیں فرمایا ایک زمانہ آئے گا تین فوجیں ہو جائیں گی تین فوجیں ہو جائیں گی ایک عراق میں لڑائی کرنے والی ابرے گی ایک یمن میں ہوگی یمن میں یمن پر حملہ ہوگا اس طریقے سے اور ایک شام میں ہوگی یہ تین فوجیں لڑائی کر رہی ہوں گی تو کس فوج کا ساتھ دوں تو آپ نے فرمایا بابرکت جگہ ہے عرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے جو صاحب مشکاپ نے نقل کیا ہے اس عید کے تحت مفسرین نے بھی نقل کیا ہے کہ جب ان کی کشمکش تھی شامیوں کے ساتھ عرب علی رضی اللہ عنہ کی تو کسی نے کہا تھا عرط علی کو کہ آپ ان کے خلاف بدوا کر دیں شامیوں کے خلاف بدوا کر دیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں شامیوں کے خلاف بدوا نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتب اور ابدال ولیوں کے جو درجے ہیں کتب اور ابدال یہ شام میں ہوں گے اور جب بھی ان میں سے کوئی ایک مرے گا تو اللہ ان کی گنتی کو وہ چالیس افدال ہوتے ہیں وہ پورا کر دے گا جب کوئی صحابی کسی مرفوع حدیث کا بھی راوی ہو تو اس کی سند میں پھر تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نے بڑا کام کیا تو یوں کیا پھر کبھی بعد بار تو بہرحال آپ اس صحابی کو آپ نے بتایا کہ شام والی فوج کا ساتھ دینا جو اب بھی دیکھو شام کی آزادی چاہتے ہیں تو دنیا کیا کر رہی ہے اس نے کہا تھا اگر شام کی فوج کا ساتھ نہ دے سکا تو پھر کیا کروں فرمایا کہ پھر جمن والی فوج کا ساتھ دینا عراق والی کا ساتھ نہ دینا باقی بات انشاءاللہ کل پتہ